پچاسواں مکتوب حق کی طلب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم برادر عزیز شمس الدین صلی اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو جانو کہ تم پر خدا کی طلب سے بڑھ کر اور کوئی فرض نہیں ہے اگر بازار جاؤ تو اسی کو تلاش کرو اور جب گھر آؤ تو اسی کو ڈھونڈو اگر مسجد میں جاؤ تو اسی کی جستجو کرو اور اگر شراب خانے میں گزر ہو تو اسی کو چاہو شعر من بخرابات دیارے من ب خرابات با قدہ میں در آمدہ درآمدہ مناجات میں بھٹی میں ہوں اور میرا دوست بھی بھٹی میں ہے میری مناجات پر شراب کا پیالہ لے کر آتا ہے اگر تمہاری جان لینے کے لیے ملک الموت آئے تو اس وقت بھی طلب سے نہ رکو اور کہو تم اپنا کام کرو اور میں اپنا کام کرتا ہوں ربائی روزے کے ردان شود روان از برمن جز نام تو برنیابد از دفتر من گر تو سرے من نداری اے دل برے من خاک کفے پائے تست تاج سر من جزن بدن سے میری جان نکلنے لگے اس وقت بھی میری زبان پر تیرے ہی نام کی رٹ لگی ہو اے محبوب اگرچہ تجھ کو مجھ سے کوئی سروکار نہیں ہے لیکن تیرے تلو کی خاک میرے سر کا تاج ضرور ہے نقل ہے کہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرما رہے تھے اور ملک الموت آگئے پوچھا کیا میں لوٹ جاؤں یا جس کام کے لیے مجھ سے کہا گیا ہے بجاؤں بجا لاؤں آپ نے منہ سے مسواک نہیں نکالی اور فرمایا تم اپنا کام کرو اور میں اپنا کام کرتا ہوں اگر تم کو دوزخ میں اتار دیں تو لازم ہے کہ طلب سے نہ رکو اور مالک یعنی داروغ دوزخ سے کہو کہ تم میرے سحر سر پر قہر کے انگاروں کا ہتھوڑا مارے جا اور ہم طلب کی راہ میں چل رہے ہیں کام کہاں کا کہاں پہنچ جاتا ہے اور اگر تم کو بحش میں لے جائیں ہرانے بہشتی پر نظر نہ ڈالو اور جنت کا محل نہ دیکھو طلب کی راہ میں دوڑتے رہو اور یہ باتیں کہو شیر اگر ہر دو جہاں دہند مارا چوں بے نوائم اگر مجھ کو دونوں جہان کی دولت دے دیں اگر تیرے, تیرا وسال نہیں تو میں مفلس ہوں طلب کے راستے کی پہلی منزل نیاز اور انکساری ہے اور بزرگوں نے کہا ہے یہ نیاز خدا کا قاصد ہے جو بندے پر مقرر کیا گیا ہے جب نیاز اس کے سینے میں رکھا گیا اس کی توجہ خدا کی طرف ہونے لگی اس راہ کے مبتدیوں کو نیاز کی محبت عطا کرتے ہیں کچھ دنوں نیاز کے راستے میں چلنے کے بعد نیاز ہمت کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور پیرانے راہ کا اس پر اتفاق ہے کہ یدوں کی ہمت حجرے کے سوا محبت کہیں قیام نہیں کرتی ایک زمانے تک مرید ہمت کے راستے پر چل چکا تو ہمت طلب بن جاتی ہے اس طلب کو لا الہ الا اللہ کے حقائق کی شاہراہ میں کھینچ لیتے ہیں اور اس کی درگاہ اس طلب کا نقارہ بجاتے ہیں کہ من طلبنی وجدنی جدنی جس نے مجھ کو ڈھونڈا اس نے مجھ کو پایا اس وقت پکارتے ہیں کہ اے بلندی و پستی اے بہشت تو دوزخ اے عرش و کرسی ہماری جستجو کرنے والوں کے راستے سے ہٹ جاؤ یہ ہماری طلب میں نکلے ہیں اور ہم ہی ان کے مقصود و مطلوب ہیں اگر ایسا تمہارے سامنے کیا جائے تو تمہاری ہستی کوئی چیز باقی نہ رہے اور یہ مرتبہ جو کہا گیا اس راستے میں بندے کی معراج ہے اور اس راستے میں کوئی قدم نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ اس کے عزم و ارادے کے مطابق ایک معراج ہوتی ہے انبیاء کے لیے ظاہری اور باطنی معراج ہے بعض اولیا کو باطنی معراج ہوئی جو لوگ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابے داری کا دم بھرتے ہیں ان کے مرتبے اور ہمت کے مب... وافق ان کو بھی معراج ہوتی ہے اور یہ مضبوط بنیاد ہے اے بھائی ایسی چالاکی اور چستی چاہیے جو ریاست کی تلوار سے بد دماغی کا گلا کاٹ دے اور مجاہدے کے زور سے نفس پرستی کو نیست تو نابود کر دے اور دونوں جہان سے باہر نکل آئے اور جان پر قدم رکھے اگر اگر اس کی ہمت کی آنکھ میں دونوں جہان کے ذرہ بھر کوئی چیز سمائے تو اس راستے کے لیے درست نہ جانے جیسا کہ کہا گیا ہے يصل من من قطع من کوئی شخص کل تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ کل سے جدا نہ ہو جائے جیسا کہ بزرگوں نے کہا ہے اگر معراج کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کی طرف نظر فرماتے تو وہیں روک لیے جاتے اور کعب قوسین کی خلوت تک نہ پہنچائے جاتے قطع ہر خسے از رنگ گفتارے دریں رہ کے رست درد باید پرداسوس دمرد باید گامزن بادو قبلہ درے در رہے توحید نتواں رفت راست یا ہوا اے دوست باید یا ہوا اے خویشتن ہر آدمی اپنی چکنی چپڑی باتوں سے اس راستے میں کیوں کر پہنچ سکتا ہے اس کے لیے ایسے درد کی ضرورت ہے جو پردوں کو جلا ڈالے اور ایسا مرد چاہیے جو قدم بڑھاتا جائے توحید کے راستے میں دو قبلے کو پیش نظر رکھ کر سیدھا چلنا محال ہے یا اپنی خواہش رکھ یا دوست کی طلب نقل بیان کی جاتی ہے کہ جب حضرت آدم صلاۃ اللہ علیہ بہشت میں پہنچے تو شریعت کا حکم تھا ولا تقرب حض ہے اس درخت کے قریب نہ جاؤ اور طریقت کا فرمان تھا اہ بے یہاں سے نیچے اتر جاؤ شریعت کہتی تھی اس درخت تک ہاتھ نہ لے جاؤ اور شریعت طریقت کہتی تھی سب میں آگ لگا دو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا یہاں بہشت کی آرائشیں اور نعمتیں ہیں اور ہماری سرداری بھی قائم ہے مگر ہمارا دل چاہتا ہے کہ کسی دن اپنے غم اور رنج کے مکان میں جاتے کہ ہماری باتوں کا اس سرداری کے ساتھ نپٹنا صحیح نہیں ہے سرن بسرن راز میں راز ہے آواز آئی اے آدم مسافرت کی سختیاں جھیلنا چاہتا ہے انہوں نے کہا کیوں نہیں ہمارے سامنے ایک بڑا کام ہے کہا گیا کہ یہی کام بنا لے آپ نے کہا یہاں کے کام سے وہاں کا کام زیادہ بڑھ چڑھ کر ہے ردوان جس کے سپرد بہشت کا نظم و نسق ہے اور فرشتے جو یہاں کے خدمتگار اور نوکر ہیں انہوں نے کہا آپ جانا تو چاہتے ہیں مگر سلامتی کے گھر کو ملامت خانے میں بدلنا پڑے گا اور سر سے پگڑی اتارنا پڑے گی اور تاج کی جگہ بے کسی کی خاک سر پر اڑانا پڑے گی اور اپنا نیک نام وعصا آدم آدم نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی کی ملامت سے تبدیل کرنا ہوگا حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ہمیں سب منظور ہے ہم نے جہان میں آواز دے دی ہے کہ کسی نعمت سے ہم کو سروکار نہیں اور خلافت کے دولت خانے کو لٹا دیا قطع کار ازیں خوب تر قدم کنم خویشتن بندے تو نام کنم ہیچ نا نہ دیشم از ملامت خلق ہر کجا بعمت سلام کنم میرے لیے اس سے اچھا کون سا کام ہو سکتا ہے کہ اپنے کو تیرا غلام بنا لوں اور لوگوں کی لانت ملامت کا کچھ خیال نہ کروں جہاں بھی تجھ کو دیکھوں سلام کروں تاکہ تو یہ نہ کہے کہ آدم علیہ السلام سے بہشت چھین لی بلکہ یہ کہا جائے کہ آدم علیہ السلام کو بہشت سے بلا لیا جلا ہوا دل مرخ کے کباب کی لذت نہیں لیتا دل جلے اور چوٹ کھائے ہوئے خور اور قصور اور بہشت کو نہیں دیکھتے اور اس پانی مٹی کو تھوڑا نہ سمجھو جو کچھ ہے آب و خاک ہی میں ہے اور جو کچھ پیدا کیا گیا وہ آب و خاک ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے مخلوقات دیوار کی تصویریں ہیں کہا گیا ہے کہ جب محبت کا شہباز عزت کے گھونسلے سے اڑا تو عرش پر پہنچا وہاں بزرگی دیکھی اس کو چھوڑا اور کرسی کے مقام پر پہنچا یہاں وسعت دیکھی اس کو بھی چھوڑا آسمان پر پہنچا بلندی دیکھی اس کو بھی چھوڑا اور زمین پر پہنچا یہاں محنت اور مشقت دیکھی یہیں ٹھہر گیا لوگوں نے کہا تعجب ہے کہ تو نے یہ کیا کیا اس نے کہا میں محبت ہوں اور یہ محنت ہے مجھ میں اور اس میں ظاہری تمیز صرف نیچے اور اوپر کے نقطے کی ہے اور عالم صورت اور اور عالم مانی کے جاننے والے خود ہی جانتے ہیں اے بھائی امید باندھے رہو جہاں تک اور جب تک ممکن ہو سکے قدم بڑھاتے رہو کہ اتنی بڑی دولت فضل و کرم ہی سے مل سکتی ہے حق جتا کر حاصل نہیں ہو سکتی اگر اپنے کو مستحق سمجھتے تو ہمارے تمہارے حصے میں ذرہ بھی میسر نہ ہوتا مگر بیچ سے سب اٹھا دیا یہاں تک کہ جس قدر پاک نفس لوگ امید رکھتے ہیں اس سے ہزار گنا گستاخ اور ناپاک لوگ امید لگائے بیٹھتے ہیں وہ گھورا جو کتوں کی جگہ ہوتی ہے ہو سکتا ہے کہ کسی دن بادشاہوں کا صدر مقام بن جائے مگر بیچ میں اسباب حائل ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ کچھ بنو اور کوئی مرتبہ حاصل کرو تو ضروری ہے کہ جس قدر تمہاری ذات میں آلودگی اور شوریدگی ہے اس سے آگے بڑھو اور چند قدم چل کر شریعت کی سرکار سے سواری آزاد سفر اور حقیقت کی بارگاہ سے راستے کے لیے بدرقہ لو دوسری باتیں اور قصے چھوڑو جو دل کے واقعی دل کہلانے کا مستحق ہے آج بھی اپنے کام میں لگا ہوا ہے کل بھی لگا رہے گا آج اپنے عشق اور ولولے میں مگن ہے کل راحت و ذوق کی لذت میں مست رہے گا اور کہا گیا ہے جو لوگ غم و رنج سے بھرے ہوئے ہیں قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو اپنے سینے کو دیکھیں گے اگر ذرہ برابر بھی اس اندو اور غم کو کم دیکھیں گے تو ایسی چیخ ماریں گے کہ آٹھوں بہشت کو اس کی تاب نہ ہوگی کہ اس کے سامنے آ سکے وسلام